محمد اللہ طیم مین حمزی و نقصی و نقصی ولاد اللہ عربہ تلی اِیمان کم ان تبر و تَََ و تسلی بئین و سمیع علیم والا تجار اور نہ تم بناؤ اللہ تعالی کو قرضاتن ایمانی کم اپنی قسموں کے لیے اپنی قسموں کا نشانہ اللہ تعالی کو نہ بناؤ ان تبر کہ تم نیسی کرو وہ تتخو اور تقوا اختیار کرو وہ تس لکھو بے نہ اور لوگوں کے درمیان سلو کرواؤ و اللہ ان علی اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے بعض لوگ غصے میں آ کے نیکی نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا لی کہ نیکی کا کام نہیں کرنا کسبے کا کام نہیں کرنا اور پھر جب نیکی کام کوئی وقت آیا تو کہہ دیا میں نے تو قسم اٹھا لی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تو اللہ سکھانڈا ہوا تھا نے اس کام سے منع کیا ہے مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ کرو کہ تم اللہ کے نام کی قسمیں اس لیے اٹھاؤ کہ نیکی پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے جیسے اچھے کاموں سے بات رہو ان کاموں سے بات رہنے کے لیے قسم اٹھا لی کہ میں نے یہ نہیں کرنا ہوتا ہے نا کبھی اس طرح دو بندوں کے درمیان صلح کروا دی اور جو بندہ صلح کروانے والا ہے وہ بیچارہ صلح کروا کے پھنس گیا اب وہ پھنس گیا تو اس نے قسم اٹھا لی اللہ کی قسم میں آئندہ کسی کی صلح نہیں کرتا اور اللہ تعالی نے اس کو برکار اور اختیار دیا ہے صلح کروانے کا اب کسی اور کے ماں بہن جھگڑا لڑائی ہو گئی اس کو کہا گیا کہ جی آپ صلح کروا دیں کہتے میں نے تو قسم اٹھا لی ہے یہ کام کرنے کہ میں نے یہ کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ تجرب اللہ عیمانی کنگی اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ ان تبر الناس کہ اس کام سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گنا سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو ان کاموں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ واللہ ماحو علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے صحیح بخاری کتاب الامان اب النضور میں عبدالرحمٰن ابن تعمیرہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کا کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب آپ کسی کام کرنے کی قسم کھاگو اور پھر دیکھو کہ اس کام کو نہ کرنا بہتر ہے کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھائی ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کام سر انجام نہ دینا بہتر ہے تو قسم کا کفوارا دے اب یہ نہیں کہ قسم اٹھا لیا تو ضرور ہی کرنا ہے ایسے ہی کسی کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھا لی بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کام کرنا بہتر ہے تو کام کرو قسم کا کفارا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی طرح کیا کرتے تھے رسم کا کفارا دے دیتے اور وہ کام کرتے جو بہتر ہوتا لا بن لگ بھی کم اللہ تعالیٰ تمہارا مافذہ نہیں کرتا بن لگ بھی تمہاری لغ و قسموں کا تمہاری لغب قسموں پر تمہیں اللہ تعالی نہیں پکڑتا معاقدہ نہیں کرتا والا کی رم بیما کا سبق اور لیکن وہ معافذہ کرتا ہے پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا یعنی دل سے بندہ قسم اٹھائے پھر اسے توڑے اس پر مواقع ہے لغب قسم پر معاقدہ نہیں واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور خوب برد ہے لغ قسم وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ بلا ارادہ ارادے کے بغیر ویسے ہی قسم اٹھاتا رہتا ہے بات بات پر قسم اٹھاتا ہے اور قسم اٹھانے میں اپنی بات کو پختہ کرنا مقصود نہیں ہوتا اور نہ ہی قسم اٹھانے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے آتا سن کئی لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں تو ایسی قسم کو کہتے ہیں لغب قسم اس پر کوئی مواقع نہیں نیت کے بغیر عادت کے طور پر جو قسم اٹھائی جائے وہ لغب قسم کہلاتی ہے یوں ہی عادت کے طور پر زبان سے نکل جاتی ہے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمارے ایک بڑے مشہور و معروف خطیب تھے بلکہ ہیں لوگ ان کے کتاب میں قسمیں شمار کرتے تھے آج انہوں نے اتنی قسمیں اٹھائی عادت ہے ارب معاشرے میں اس طرح لغب قسمیں اٹھانے کی وہ عادت تھی لوگوں کو ولاہی بلاہی ہر بات پہ ولہ ہی بلّہ ہی کسمیں اٹھاتے رہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُلتا ہو بال کی ایمانی کم لغم قسموں میں اللہ تعالیٰ تمہارا موافظہ نہیں کرتا کسی قسم کا سفارا نہیں ہے اس کا کوئی سزا نہیں ہاں جو نیت کر کے دل کے ارادے کے ساتھ بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا قسم اٹھا لی اور پھر اس قسم کی خراف وردی کی تو اس پر سفارا ہوتا قسم کا کفارا ادا کرنا پڑے گا اور ایک ہے کہ بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے جان بوجھ کر مثال کے طور پہ ایک بندے نے چوری کر لی کہتا ہے میں نے نہیں کی اسے کا قسم اٹھاؤ اصول ہے کہ مدعی دخلا کرنے والا وہ دلیل پیش کرے دلیل کوئی نہیں دبا اس کے پاس نہیں لیکن شا کہہ کے اس نے چوری کی ہے اب چور کہتا ہے دلیل تو اس کے پاس ہے کوئی نہیں تو جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی البینت المدئی ولیمین والا مدعا آ علیہ دلیل یہ مدعی کے ذمے ہوتی ہے دعوی کرنے والے کے اور جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے دعویٰ کرنے والا دلیل پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم اٹھا کے بری ہو جاتا ہے تو یہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی یہ ہے یمین گموس اس کا کوئی کفارہ نہیں اس پر سزا ہے اللہ سبحانہ نہ ہوا تعالی کی طرف سے اس کا علاج اور حل ہے توبہ استغفار توبہ قائد ہو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے اور جھوٹی قسمیں نہ اٹھائے اس کو کہتے ہیں یمین گموس یمین لغم جھوٹی ق... ایسی کسم جو بندہ آج اٹھاتا ہے نیجت کے بغیر اور یمی نے جھوٹی قسم جان بوجھ کر بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے دن دینا یوگ لونا ساری ہند تو اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں یو لونا ایلا کر لیتے ہیں ایلا کہ میں بیوی بی کے پاس نہیں جاؤں گا قسم اٹھا لی کہ میں نے نہیں جانا اپنی بیوی بی کے پاس للہ ان لوگوں کے لیے یو لونا جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں تربوسو اور باقی چار مہینے انتظار کرنا ہے فعن فاو پھر اگر وہ لوٹ آئیں رجوع کر لیں فعن اللہ غفور رحیم تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے و ان اعظم الطلاق اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں فعین اللہ سمیع علیم۔ تو یقینا اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے ای لا بیوی بی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لینا جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ نکاح کر لیتے عورت سے اور پھر جب یہ چاہتا ای کر لیتے قسم اٹھا لیتے کہ میں نے نہیں جانا اور پھر وہ طویل عرصہ تک سال ہر سال اس کے قریب نہ جاتے اب وہ بیچاری لٹکی رہ جاتی نہ تو وہ بے نکاحی ہے کہ کہیں اور نکاح کر لے اور نہ ہی نکاح کا اس کو کوئی فائدہ ہے اذیت ناک زندگی گزارتی تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے مدت متعین کر دی اربا کی اشہور چار مہینے جو علا کرتا ہے زیادہ سے زیادہ چار مہینے چار مہینے کے بعد اگر وہ رجوع کر لے تو ٹھیک وغیرہ وہ گناہدار ہوگا چار مہینے سے زیادہ عرصہ تک بیوی سے دور رہنا جدا رہنا شریعت اس کی اجازت نہیں سعین فارو تو اگر وہ لوٹ آئیں سعین نو بفور رحیم تو یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا رہنم کرنے والا ہے اچھا قسم اٹھا لی علا کر لیجا کہ بیوی بی کے پاس نہیں جاؤں گا اتنے عرصے تک زیادہ سے زیادہ چار مہینے تک کر سکتا ہے اس سے کم مدت ایک مہینہ دس دن ہفتہ جتنا بھی کر لیں جب مدت پوری ہو جائے بیوی بی کے پاس چلا جائے اور مدت پوری ہونے سے پہلے اگر وہ بیوی کے پاس چلا گیا تو پھر اس کو قسم کا پخارا دینا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں سے ایک مہینہ تک عیدا کیا تھا کہ میں نے تمہارے پاس نہیں آنا تو انتیس دن پورے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے کہا ابھی تو انتیس دن ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے مہینے تک کے لیے ایلا کیا تھا نا تو انتیس دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے تیس دن کا بھی ہوتا ہے تو الا کی مدت ختم ہونے کے بعد بندہ لوٹ آئے رجوع کر لے سفور الرحیم تو یقینا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وہ ازم الطلاق اور اگر وہ طلاق کا ہی عزم کر لیں ارادہ کر لیں کہ بی, بی کے پاس آنا ہی نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا طلاق دے دینی ہے فَإنَّ اللَّهَ اللہ عَلِيمٌ تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اس آئ سے یہ پتا چلتا ہے کہ ای بیوی بی کے پاس نہ جانے کی قسم کوئی بندہ اٹھا لے اور چار مہینے سے زیادہ عرصہ گزر جائے تو اپنے آپ طلاق واقع نہیں ہوگی چار مہینے سے چار مہینے تو مدت متعین کر دی گئی نا اس سے زیادہ اگر غصل گزر جاتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں وہ انزم تلاق آ اگر وہ طلاق کا عظم کارن لیں تو عزم کریں گے طلاق کا تو پھر طلاق واقع ہوگی اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ بھی نکالنے کی کوشش کی ہے کہ مذاق میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی کیوں جو بندہ مذاق میں بیوی کو طلاق کہہ دیتا ہے اس کی تو نیت اور ازم نہیں ہوتا وہ تو مذاق میں کہہ رہا ہے لیکن یہ بات ان کی غلط ہے ان آزم اللہق کی بات کہی جا رہی ہے مولی ادا کرنے والے کو طلاق دینے والے کو نہیں کہی جا رہی جس نے مذاق میں بھی طلاق دی اس نے طلاق کے الفاظ نیتن نکالے ہیں ہاں طلاق دینے کی اس کی نیت اگرچہ نہیں تھی پھر بھی طلاق واقع ہو جائے مذاق کیا اس نے طلاق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلاس و جد و جدل و حضر و تین کام ایسے ہیں جو بندہ کشتن امدن کرے پھر بھی واقع ہو جاتے ہیں مذاق سے کرے پھر بھی واقع ہو جاتے ہیں نکاح طلاق اور رجوع نکاح کی مجلس میں مذاق سے ہی قبول کہہ دے اور بعد میں کہ جی میں نے تو مذاق کیا تھا تو نکاح قائم ہو گیا مذاق سے بھی طلاق دے دے تو پھر بھی طلاق واقع ہو گئی طلاق دینے کے بعد مذاق سے کہہ دے میں نے رجوع کیا پھر بھی رجوع ہو جائے گا یتی کام نکاح طلاق اور رجوع مذاق میں بھی کیے جائیں تو ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی طلاق یہ اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے ساتھ مذاق کرنے اور اس کو کھیل بنانے سے منع کیا غصے کا اظہار کیا ایک بندے نے نسائی میں روایت ہے اپنی بیوی کو کین طلاقیں اکٹھی دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ بین اب میں ابھی تمہارے درمیان میں موجود ہوں اور تم کتاب اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو کتاب اللہ سے کھلواڑ کر رہے ہو یعنی طلاق ایک مجلس میں تین اکٹھی طلاق دینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سے مذاق قرار دیا ہے اور کتاب اللہ سے مذاق کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے بلکہ بعض حالتوں میں یہ کفر بن جاتا ہے تو کوئی آدمی طلاق کے ساتھ مذاق کرے اس کی سزا یہی ہے طلاق واقع ہو جائے گی تو بہرحال طلاق کا عزم کرنے سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی پختہ ارادہ کر لے بندہ ازم کر لے پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک طلاق دے نا جب طلاق دے گا تو واقع ہوگی بندہ نیت کر لیتا ہے ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دے اب صرف دل میں اس کا جو وس ہے نیت اور ارادہ ہے طلاق دے دینی ہے جب دے گا تو واقع ہو ہوگی محض عزم کر لینے سے واقع نہیں ہو اور طلاق وہ چاہے موبائل میسج پہ بھیج دیں ٹیلی فون کال پہ کسی بھی ذریعے سے تحریر یا تقریر لکھ کر یا بول کر طلاق واقع ہو جائے ایک ہے طلاق کا خری لفظ اور دوسرا ہے اشارہ کنایا طلاق کا مثال کے طور پر یہ کہنا کہ میری طرف سے تو فارت اب یہ طلاق کا کنایا ہے اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے اگر تو الفاظ طلاق کے وہ لفظ طلاق بول دے کہ میں نے تجھے طلاق دی پھر کہ میری نیت نہیں تو اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا الفاظ کا ظاہر کا اعتبار ہوگا اور اگر وہ الفاظ بولتا ہے کنایا کا اشارہ تن طلاق دیتا ہے کنایا کرتا ہے طلاق کا وعد لفظ نہیں بولتا تو پھر نیت کا اعتبار ہوتا اگر طلاق کی نیت سے اس نے یہ لفظ بولے طلاق اور اگر طلاق کی نیت سے نہیں بولے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی طلاق کے لیے طریقہ ہے کہ بندہ طہر کی حالت میں جس طہر میں اپنی بیوی بی سے اس نے جمع نہیں کیا اسے طلاق دے اور پھر تین ماہ تک عزت مقرر کی ہے اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے وہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے عزت کے دوران اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے مرد کو اور اگر رجوع نہیں کرتا تو عزت ختم ہونے کے بعد عورت آزاد ہے وہ کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے ایک طلاق کے بعد لوگ سمجھتے ہیں جب تک تین طلاقیں پوری نہ ہو جائیں عورت پھنسی رہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں طلاق ایک بھی ہو عزت ختم ہو جائے عورت آزاد ہے اب چاہے تو سادتا سامن سے دوبارہ نکاح کرے چاہے تو کسی اور سے کام لیکن عزت کے دوران مرد کا حق باقی رہتا ہے عورت انکار بھی کرے تو اس کے انکار کا کوئی فائدہ نہیں مرد کہہ دے میں نے رجوع کیا نکاح دوبارہ قائم ہو جائے ہمارے ہاں تو عجیب و غریب قسم کا چکر ہے وہ سلاد دیتے ہیں وہ بھاگ جاتی ہے گھر اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ہم نے نہیں بھیجنی ماں باپ کا اختیار ہی نہیں عورت کا بھی کوئی اختیار نہیں یہ اختیار مرد کو ہے سلاخ دینے کا بھی رجوع کرنے کا بھی ولمسل کا تو یار رحبت نہ بھی اور تلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں انتظار میں رکھیں سلا سطح ان تین حیض تک یہ تین حیض اس عورت کی عزت ہے جو حیض والی ہو جس کو حیض آتا ہو جسے حیض نہیں آتا آنا بند ہو گیا یا ابھی آنا شروع ہی نہیں ہوا تو اس کی عزت ہے تین مہینے اور وہ عورتیں جو حاملہ ہیں ان کی عزت ہے وضع حمل طلاق دینے کے بعد اگلے دن ہی بچے کو جنم دے دیں عدت ختم حمل گر جائے تھاکے ہو جائے عدت ختم اور طلاق دینے کے بعد آٹھ نو مہینے انتظار کرتی رہے جب تک بڑے حمل نہیں ہوگا عدت جاری رہے اور عدت کے دوران عورت نے وقت گزارنا ہے اپنے خامد کے کھا پہلے کی نسبت زیادہ بن سمر کے اور صاف ستھری ہو کے رہے تاکہ رجوع ممکن ہو جائے نکاح طلاق دینے سے ختم نہیں ہوتا طلاق دینے کے بعد جب تک عدت باقی, باقی ہے نکاح باقی ہے نکاح باقی ہے تو میاں بیوی بی کو اکٹھا رہنے کا کہا ہے نکاح باقی ہے تو مرد کو رجوع کا اختیار ہے اگر نکاح ہی ختم ہو جائے تو پھر رجوع کسے کرے گا وہ بازار میں چلتی عورت کا ہاتھ پکڑ کے کہے میں نے پھر ساتھ رجوع کیا ممکن ہے اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ طلاق کے بعد عزت کے دوران تعلق باقی رہتا ہے اس پر حق پائے ہے مرد کا بھی اس لیے یہ رجوع کرتا ہے بلا یقینافی حام ہی اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے حیض یا طہر یا حمل اسے چھپائیں نہیں کیونکہ چھپانے کی وجہ سے فساد ہوگا حیض کا نہیں بتائیں گی تو پتہ نہیں چلے گا عزت کب ختم ہوگی کب شروع ہوگی حمل کا نہیں بتائیں گی تو ایک تو عزت کا معلوم نہیں ہوگا دوسرا وہ بچہ کسی اور کے نام لگ سکتا ہے حمل کو چھپائے رکھے گی تو آگے نکاح ہو گیا کسی اور آدمی کے ساتھ تو کام خراب ہو جائے گا ان کن بلّاہ ولیومل آخر اگر وہ اللہ اور آخرت والے دن پر ایمان رکھتی ہیں پہلے جاہلیت میں لوگ طلاق طلاق طلاق دیتے جاتے رجوع کرتے طلاق دیتے اور ادھر کوئی مقرر نہیں تھی جب تلاک دینے کے بعد جب جی چاہ رجوع کر لیا یہاں اللہ تعالیٰ نے عزت متعین کر دی کہ یہ وقت ہے اس کے اندر اندر رجوع کر لو اس کے بعد تمہارا کوئی حق عورت میں نہیں رہے گا اشک کو بھی ردی نہ فیض علی کا اور ان کے خامد اشک کو ان کو لوٹانے کے زیادہ حق دار ہیں فیض علی اس مدت کے دوران ان ارادو اسلحہ اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھیں عورت کو کوئی اختیار اور حق نہیں رجوع سے انکار کرنے کا جیسے مرد طلاق دے اور عورت کہ میں نہیں دیتی طلاق تو اس کے انکار کرنے سے ایک اطلاق واقع نہیں ہوگی ہو جائے گی اس کا اختیار ہی نہیں عورت کے پاس ایسے ہی رجوع کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہے اور خامد کے تلاش دینے کے بعد عورت ناراض ہو گئی خامد کا جی کیا اس نے رجوع کر لیا اب وہ کہہ میں نہیں آتی یہ نافرمان ہے خامد کی نکاح دوبارہ پھر پھر مکمل طور پہ قائم ہو چکا ہے کیونکہ عزت کے دوران نکاح قائم تھا جو تھوڑی سی ایک وہ لیمٹ تھی اس دوران اس نے رجوع کر لیا نکاح دو یہ نگاہ آ گئی اب عزت کے دوران رجوع ہو چکا عدت کے بعد بھی یہ سی کی بیوی رہے گی وہ میکے والے عورت کے نہ بھیجیں یا عورت خود نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سوقات لڑائی ہو جاتی ہے سلح اب انتظار کیا جاتا ہے یہ سلح ہو وہ ادھر سے آ رہے ہیں وہ ادھر سے جا رہے ہیں پیش رفت ہو رہی ہے بات چیت چل رہی ہے خامد نے رجوع کرنا ہے نا وہ عزت کے دوران کہہ دے میں نے رجوع کیا لڑائی جھگڑے بعد میں ہلوتے رہتے تداب کے بغیر بھی تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے وہ خاندان والے صلاح صفائی کرواتے رہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ پہلے صلاح ہو تو پھر رجوع ہوگا کوئی نہیں تو اب رنہ اقسبی داری کا انداز و اسلاح ان کے خاند اس دوران رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں والنا متر الحا بل معروف اور ان عورتوں کے لیے بھی خانگوں پر حق ہے متر اللہ بھی اسی کی مثل جس طرح ان عورتوں پر فرائض ہیں جس طرح عورتوں پر فرائض ہیں ویسے ہی عورتوں پر کے حق بھی ہیں عورت پر اگر فرائض لاگو ہیں تو مرد پر بھی فرائض ہیں عورت کے حق بھی ہیں جس طرح مرد کے حق ہیں ایک کا حق دوسرے پر فرض ہوتا ہے نا والا ہننا اور ان عورتوں کے لیے حق ہے مثل اللہ اسی طرح جس طرح الحیح ہیننا ان عورتوں پر مردوں کا حق ہے بالمعروف معروف طریقے کے ساتھ دستور کے مطابق یہ معروف دستور کے مطابق مرد کا حق ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے اس کی فرما برداری کرے اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام بھی نہ کرے جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان پر یعنی تمہاری بیویوں پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس آدمی کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہیں کرتے خامد نہیں پسند کرتا کہ یہ بندہ میری چارپائی پہ بیٹھے تو عورت پر لازم ہے کہ اس کو نہ بیٹھنے دے جس کو وہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے اور اب اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی یہ خامد کا حق ہے اور فرمایا اگر وہ ایسا کریں اطاق نہ کریں تو پھر ان کو مارو سزا دے سکتے ہو لیکن ضرور پر نہیں رقم براہ ایسا مارنا ہے جو شدید نہ ہو نشان نہ پڑ جائیں مار مار کے نیل نہ ڈال دینا نرمی کے ساتھ اور ان کا حق یہ ہے کہ تم جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ کھانا اور لباس مہیا کرو عورت کے ذمے مرد کی اصاہت کرنا یہ حق ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق اثاحت کا ایک عورت پر اس کے خامد کی اطاعت ہے اب کئی لوگ بڑی عجیب و غریب طرح کی باتیں کرنے لگے گئے کہ عورت کے ذمے گھر کا کام کاج کرنا نہیں ہے عورت پر فرض نہیں ہے کہ اپنے دیبر این جی اور سانس سسر وغیرہ کی خدمت کریں کیوں فرض نہیں کوئی دلیل ہی نہیں موٹی سی بات سمجھ رہے ہیں. عورت کے ذمے ہے خامد کی اطاعت کرنا ہر کام میں اطاعت ہاں اگر خامد حکم دے اللہ کی نافرمانی کا پھر اطاعت فرض نہیں تو خامد حکم دے بیوی کو کر کے صفائی کر یہ نافرمانی کا حکم ہے خامد بیوی کو حکم دیتا ہے کھانا پکانے کا یہ کوئی نافرمانی ہے خامد بیوی کو کہتا ہے ماں باپ کی میرے کی خدمت کر یہ نافرمانی ہے خامد کہتا ہے میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں کا بھی خیال رکھ اور یہ نافرمانی کا حکم تو نہیں ہے اللہ کی اطاعت کا حکم ہے ان لمتار تو معروف معروف کا میں اطاف ہے واجب ہے اس پر تو گھر کے کام کاج کرنا خامد کے والدین کی خدمت کرنا اور ہر وہ کام جو خامد کرنے کا حکم دے اور وہ کام اللہ کی نافرمانی والا نہ ہو عورت پر وہ کرنا فرد اور واجب ہے جیسے بھی کرے کرے ہاں خامد کو الگ طور پر شریعت نے سمجھایا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک نہیں کرنا اس کو عزت احترام دینی ہے اس کو ایسے کام کی تکلیف نہیں دینی جس کی اس میں طاقت ہی نہیں یہ الگ سے ان کو حکام دیے ہیں لیکن بیویوں کو حکم دیا کہ خامد جو کہتا ہے وہ مانو بل جان یہ اڑ ہی اور آدمیوں کے لیے ان بیویوں پر عورتوں پر درجہ ہے اللہ نے درجہ ان کو زیادہ دیا ہے مردوں کو کئی ایک معاملات میں اس سیاق کے اندر طلاق دینے میں مرد متفوق ہے عورت طلاق نہیں دے سکتی مرد کو مرد طلاق دے سکتا ہے رجوع کرنے میں بھی عورت کا کوئی حق نہیں مرد کے اختیار میں ہے ہاں عورت اگر کھانوں سے جدا ہونا چاہتی ہے الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ مردوں کا سہارا لے عدالت سے رجوع کرے گی کھلا کی درخواست دائر کرے اور عدالت اس کو طلاق دے گی اس کا نکاح فص کرے گی یا عورت کو اگر طلاق چاہیے تو اپنے خامد سے مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق دے دو اور خامد طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی اگر نہیں دے تو پھر عدالت میں جائے وہ عدالت مناسب سمجھے گی تو ان کی جدائی کرا دے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے بلا وجہ ہم سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتے اسی طرح مرد ان پر فرض کرتے ہیں نان نسکے کے دار ہیں اس میں بھی مرتبہ مرد کا بلند ہے عورتوں پر اور کئی اعتبار سے مرد کے لیے اللہ نے درجہ رکھا ہے وہ اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی بڑا غالب اور خوب حکمت والا ہے